الله الله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين يا الله الله وعاليه والصحى عليه والصحب المرتضى الله بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي اضل صلوى بالهدى ودين الرحم سبحان الله سبحان الله لَهُ غَيْرُ وَالَكُمُ السُبْحَانَ اللهُ الله سبحان الله صبح. رب الله مولانا العالمين قدق الله مولانا العظيم واصقدق رسوله النبي الكريم سبحانه <تصفيق> إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا وعلى الرسول صدق موت سيما الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله میرے برخردار محمد نصیب صاحب انفاق آئے کار پارہ کے بھائی پھیرو میلا اگر چلسا جمع فرمایا اللہ شان ہو قبول منظور شرما اور تمام حاضرین واسطے اور جملہ مومنی رائے واجھتے دارانگ نے شہادت کا سامان بنایا کے جلسہ استقبال میلاد النبی سمدمر ہے ان شاء اللہ الرحمٰ چند دنوں بعد مبارک مہینہ ربیع اور شریف طلوع ہونے والا ہے تو یہ جلسہ کچھ ملاج نسند سے پال اس جلسے کے اندر انتہائی ضروری اور تہائی عام فام سوکھا موجود منتخب وہ واقعہ تم ملا کے نتیجہ استعمال بننے حق سبحان. سبحان. اس موجود اور نوان پر نام حکومت اور دوا میں حکومت یہو جا موزوں جناب نے پہلا سماج نہیں سبحان اللہ قیام حکومت اور دوام حکومت کا بنا دما میں حکومت کا مطلب ہے حکومت کا چلتے ہیں رہنا پریشان نہیں ہونا اس دا استقبال نال کی تعلق ہونا ہے موجود ہوں عنوان تو کیا حکومت اور دبان حکومت تو استقبال میراد کے ساتھ اس کا کیا تعلق کیا مناظر جس سنو گے تیسے آپو گے کہ واقعی ایسے موقع نے ایسے ہی موضوع ہونا ضرور ہم ہے سارے موضوعات کو کوئی حد نہیں لا اللہ باغ نے سانوں ہی شرط بخش دوستو ابتدان یہ گل سنو اللہ و شانو شاہ قرآن مزید کو فانو اپنے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نور دین اسلام کی ہدایت دے کے روانہ فرمان مقصد اس پرانے مسجد کے اندر اپنے پاک رسول اللہ اسلام دی ہدایت دی دولت ازما عطا فرما کے کیوں اس مقصد اللہ پاک نے دو مقام دوتے بڑی وضاحت نا روکن اور اس دعوے آئے تھے اللہ ہو نے ارشاد فرمایا ہو اللہ هو الذي أنسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون سبحان الله سبحان الله الله اپنے رسول دین, حق دی ہدایت تاکہ دین اپنے سارے دینا دیکھتے پالک کر رہے اور سارے دین سلام کرتے بگلو بول سائد کے کریم نے دس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے ہدایت کیوں لائے تبل تو بعد گل سمجھنا دوستو کوئی قوم ہوگ چاہے کافر ہو چاہے مسلمان کوئی قوم ہو, چاہے کافر, چاہے, ہو, کوئی قوم ہو چاہے کافر قوم ہو چاہے مسلم ہو دے مسائل اور انہوں کے مقاصد حکومت بغیر حالت پھر سمجھو کافر قوم ہو گئے سلمان کامن دو قومن کافر گاؤں میں کوشتا ہوں تیسری کو میں نے تم اللہ فرماتا ہے کچھ تم میں سے آئے انسانوں کچھ تم میں سے تو دو ہی قوم ہیں ایک قوم ہے کوئی بھی قوم ہو جنہوں آسان مصیبت دیکھ سکتے پریشانیاں کہہ سکتے ہر قوم کے مقاخد بھی ہوتے جن ہیں جنہوں ہر قوم, جن قوم حاصل کرنا چاہیے مسائل جاتا ہے اور مقاصد حاصل اسی طرح یہ, دی. دی. یہ <تصف> ہوں مسائل یا مقاصد ہر قوم کے آسر ہوں دنیا چ جن مسائل بھی درپیش ہوتے ہیں او مقاصد اور اپراج بھی جنہ چ اس دنیا جو کہ ہر کسی کے سامنے ہر کسی کے کو درپیش ہو گئے تو دوستو جب مسائل دینے مقاصد بھی دی ان کے ہر قوم دیکھنے وہ حل کیوں مسائل حل کیونکہ مقاصد حاصل بغیر حکومت جی قوم کی حکومت نہیں قوم ہو تو اپنےفر مقاصد حاصل نہیں کفر کو درپیش مسائل مسلم قوم ہوتا ہے انہوں دے مقاصد غلط اور کفر ہون دے مسائل مسائل ہو سکتا بالوں ضروری ہوسلم مسائل مقاصد ہو مسائل ہو کوئی قوم ہوئے بغیر حکومتوں ہل نہیں بے خیال ہے بے شک حکومت نہ ہوئے تو چل خان جائے زلیل ہوتے رہے مقافد تمنا آرگو اٹھتی ہیں پوریا نہیں ہو سکتی مسائل ارپیش ہوتے کہ زندگی لنگ جاتی ہے ترکد ترکد نہ ہو اپنی جی کوئی حل بھی ہو اللہ تو ہلو اسے بھی سیا بندے کا انقلاب بھی سمجھ آدمی ہو گیا اللہ کافر قوم مسلمان قوم مسائل مقاصد حال حکومت ہی ہوں حکومت مسلمان دے مسائل مقاصد مسائل حل مقاصد پورے نہیں ہوگی ضرور دسا جا کہ اسلام کی حکومت اور رحمت کی حکومت ہوتی ہے بے وقوف اپنے غلط مقاصد کے پورے کرنا چاہتا ہوں اسلام وہ ہو نہیں دے جائز مقاصد ہندو اسلام گھر پورے کرتے اسلام کیونکہ استعمال ظالمانہ نظام ہے یہ آدلانہ تالت کا نظام ہے یہ اندر زون دیا نہیں نہ کافر کا نہ مسلمان مسلمان لگ کی ہو سکتی جس میں کاسردار تو مکاصد وہ پورے ہوتے ہیں اور مسائل انہوں کے جڑے وہ آپ پیدا کر دیں اسلام حل کر کرتے اللہ ذرا بولو کر کے بولو صبح تو میرے دوستوں ذرا غور گل سنوا فرمانا ہوں یہ پہلا جملہ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا ہر مسائل مقاصد اس دی حکومت نال حل ہوں حکومت بغیر حل اگلی گل شروع ہوں اگلی گل یہ کہ قائم کے کی پام کافر حکومت مومن حکومت ہو اسلام کی حکومت یا کفر حکومت ہو دنیا کے قائم ہو کس طریقے کا قائم ہوندی ہے جنگ بولو کس نال حکومت دا قیام جنگ نہ ہو تھالیے جراک نہیں مل رہی تھالی جراکے بھی آج پنور لکھا نہیں لگی ملک لگ رہے برادری تو نہیں لگ حکومت کا شیام جنگ والوں پلنگ اقبال فرما ساڈا اقبال فرمان <س order> <س order> تو ایسی کوئی دنیا نہیں افلا جہاں تکوال فرمند ہے آسمان کے تھے ایسی کوئی دنیا نہیں آسمان دے تھلے ایسا کوئی جگ نہیں جیسے حکومت بغیر جنگ دے سات لوگ تخت جب ہی ملتے ہیں جنگلات ملتے ہیں لیکن لے ایک فائدہ دس دینا پر وہ وکار میں جس وقت مسلمانوں دی طاقت نہ رہے انتہائی کمزور ہو جاؤ پھر مسلمانوں دی حکومت قائم کرنا سے دے د ایک ہو جگانےگار کاپ وہ طریقہ ہے وہ فلاؤ تو کھو کے حضرت موسالے اسلام کے سپرد کر سکتا <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> حضرت السلام سلام قوم فراؤ کی غلام آزاد کوئی طاقت نہیں سن رکھ رہے کچھ لڑن جوگے ہی نہیں سن اسے اپنے آپ کو جو جوگے نہیں سن لڑکے کی ہو سکتے سن پرمنٹ نے موسا نہیں سلام نے وہی فرمائی ایک اپنی قوم نو صبر کرو اور اپنے گھر دے اندر لہ کے اپنا تین قائم کرو پھر آنکھ کرنا میرا اپنا کام اس طرح ہویا پرور نے اس طرح کیتا جنہوں اپنی طاقت کا بڑا نال سی رکھتا فخر کے غرور ن اس وقت مسلمانوں زمین کے خوار رکھنا سی او دی حکومت مسلمان فرما ہے. اللہ دو طریقے مسلمانوں دی حکومت بناون دی حکومت مکاؤ نہیں فرمائی بولنے طریقے زمانہ شریف اس وقت عرب کے اندر کوئی ویسنت نہیں سکے چھوٹے درجے قبائلی علاقے جنگوئے قتال، فرمانیا فرمانیا سارے ارب کو پتہ فرما لیا اسلام کی ایک مضبوط حکومت قائم ہو گئی پھر اس مضبوط حکومت نے عرب کو باہر ختم رکھا تو کس کی حکومت اور کیسر کی حکومت روم دی اور فارس دی جہاد کے ذریعے ختم کر کے اسلام سلطنت کا جنڈا عرب کی حکومت محمد کریم نے خود قائم فرمائی اپنے جہاد نال اور کسرا حکومت اسلام کی قائم کی تی محمد کریم کرام نے کیونکہ ہلور کی خلافت سونا عمل بھی رہی ہے دوستوں کو اسلام کی حکومت دیکھو بولو جہاد, جہاد, جہاد, جہاد ہو جدو جہاد ممکن ہوئے تو پھر جہاز نہ جہاد ممکن ہوئے اس وقت جہاد نال ہی قیام حکومت اسلام ہوتا ہے پتا چل رہا قیام حکومت قیام حکومت ہوا بولوامی دوام کا مطلب ہوتا دینی ہو جانا چالدیا سمجھا کیا قیام حکومت کی حق سے ہوتا. یا مسلمانوں کے عذاب کا خطرے کم جہاز کا عمل بہت زیادہ اللہ تعالی اللہ تو نکتہ کی قیام حکومت چلتی رہے بنتے گئی اگو چلتی تعلیم کی شہر ہے حکومت جہاد e سے ہوتا ہے جنگ سے ہوتا ہے اور دوام حکومت تعلیم سبحان اللہ توجہ نہیں سن پائی گڈی حاصل کر رہے ہیں سے کنی د مار کے گی لیں گے آ گئی لیکن چلا چلتی ڈرائیور بھی ہوتا ہے ورکشاپ گی چلتی رہتی ہے کہ نہیں بھائی قیام حکومت ہوتا ہے تمام گی حکومت تعلیم داؤ پھر چلنا رسول سبحان اللہ بارد بارد سلیم لاحق؟ دا well قربان جاوا جب کملی والے آپ کا سلح ہو رہا ہے اپنی حکومت قائم فرمائی ہوں ہمیشہ واسطے اپنی حکومت قائم رکھنے کملی والے نے تعلیم کا نظام اپنی تعلیم دلور خلیفیا جگہ جگہ جکومت بنا محمد کریم دی تعلیم پہ برکت کی اور بھی تیاری ہوں آجا. آجا. آجا آجا. نبی پاک صلی اللہ علیہ احتیام نے جڑی جیڑ علاقے پتا ہونا علاقوں کے اندر خود کافر گران گھر بچے بندے کھڈنے شروع کر دیتے تاریخ پڑھنے آ پتا لگتا ہے مسلمان ہویا اسلام کا ایمام پڑا فلانے جنگ قید ہو کے آیا کسی کا پیو قید ہوا کسی کا دادا قید ہو گھر بیچ کے گھر شالی کے گھر آ کے تربیت پائی تعلیم پائی سبق پڑھے سبق پڑھ کے وہ قید ہو کے آئے غلام پان کے آئے غلام دی جگہ سے امام پڑھاسمادی کر کے آنا مجھے قبضہ قدرت ملی جان ہے اور اسلام کے بڑے بڑے امام وہ صحابہ کی اور نہیں صحابہ نے جن لوگوں کے بڑوں کو قید کیا قید کر کے اپنے پاس اپنی تعلیم اور پروش میں رکھا اور دیکھو پھر یا وہی نے دیا وہ نہ دیا زندہ دوستوں زندہ مثال میں کڑے کڑے کام نے نام لما پیمام کیا بات جہرا شالی مشکل کشا خلیفہ ہے حسن کا آپ کسی نسل نہیں جی خاطمہ نوکرانی سی نوکرانی کے پتر نو شان ملی کہ زمانے دے اندار بڑے بڑے کے وہ سید داتا بھی ہری جیسے بھی انہوں نے سلسلے سے غلام کے خاتر بیٹھے کیا امام اعظم ابو ہریشور رضی اللہ تعالیٰ زمانے کے امام ہیں کسی ساتھی کی اولاد نہیں بولتے تھے انہوں نے دادا جی کی بلاپ شاہ علی کی خدمت اسلام قبول کی حضرت سوتا امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا جیت کے والد مشکل کو شاہ دے. بیٹھ اسلام قبول ہے. دی تعلیم کا رنگ چڑیا حضرت دا, حضرت پوسترا پوسرا اس زمانے کا مام ہے ابو حریفا دنیا کا کلے بیٹھے ہاں درس ہوئے اسلام تعلیم کا اسلام کے حکومت سونے نبی قائم فرما دیتا لیکن اگوں سدیاں جی دی رہی تعلیم بھی اللہ وہ تعلیم بھی کہ مغل لڑن آئے تو مسلمان ہو پھر اسلام میں خادم بن گیا ترک لڑن آئے اسلام کے ساتھ بن مشہور گل ہے مل گئے کو سنم سے کاسباں مل گئے کابے کو سنم کا تو میرے دوستوں یہ نقطہ بھی سمجھا گیا ہونا ہے کہ حکومت دائمی دائنی کیون ہوتی تعلیم تعلیم جی سلسلہ نہ بڑی جان نساری قربانیاں حکومت قائم کی وہ خوش گیا دیر نہیں لگ رہی جی. کیوں جڑے پچھلے ہوئے جہے بنا وہ جسل ہی ہاتھ میٹتے ہیں پچھلے جن چلا رہی سمجھ آ گئی اور بھی جناب سمجھا دیا جی. بھی سمجھا گیا کہ ہر نبی اور ہر رسول اس کا فرض من سبھی ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف ہر نبی رسول ذمہ داری ہے اور سونپی ہے اور یہ فریضا سپرد کیا جاتا ہے حکومت ختم کرنے کی سوچنی اسم رکھ کی نہیں ہر نبیم ولحال خرچ جی کہ جان دا مقصد کرونا نہیں کراؤن کی خدمت نہیں آؤں ہوں, ہوں جی اللہ حل تاوت کی حکومت, تاغوتی حکومت عام لفظ بولے تاغوت تاغوت جن خود اللہ کی فرما برداری کرے اور نہ دوسرے کرے تاغت کا ہے بہت بہت تک گیا اور کچھ یافتہ جس کے اندر بہت زیادہ ہو تابوت وہی ہوتا ہے نہ آپ اللہ دا بنے نہ آخر کسا بھی میری داخ کرو میں اپنی آپ میں اپنی بھی میں کس راب نہیں جان ہون ہوتے قرآن ہے کہ مینو مننے جمع مقابل تاہم کروا قرآن جی یہی وہ کرما ہے جو رسول پڑا برداشت کروا بھی گارے بلا سن سیل اربیل اللَّهِ اللہ فرمانا نہیں کھوبی جیلا بندہ کا گو دار کھلے جہاں بندہ پھر مانتا شہداد کر اپنی کرا اللہ فرما جہا بندہ اس دا مرکر بن جاؤ اور پھر اللہ دو اللہ فرما دے ان سمجھو مضبوط حسی فرائی ہے جڑے کدی ٹوٹتی اللہ بولو اللہ. دیکھو اللہ نے اپنے ماننے کو بعد میں رکھا اور تاغوت کے نہ ماننے کو پہلے رکھتا رکھا میں یقور یہ نہیں فرمایا من میں یوگم بللہ میں یق پور بتوا فرماتا ہوں میں یج پور بکلا بللہ اب اس کا مطلب ہے تاہوس کا پہلے. بے اقرار پہلے رحمان اقرار بعد سمجھ دیا دیا. اچھا شریف कلمہ. कلمہ لا کلمہ شریف پڑھو کلم کلما سیم پڑھو نا الہ وہ آیا اس کلرے کی تفسیر ہے کلمہ بڑھانے والے بہت پھر رہے ہیں ان سے پوچھو اس کلمے کی تفصیل قرآن کی کون سی آیت نہیں آئی نہیں بتا سکتا چلو نے جلو نے پتہ ہی کلما بڑھو کلم بڑھو کلم کلما بڑھا پڑھاندہ گینڈے نے کہہ کر پوچھو اس کلمے کا مطلب قرآن کی کون آیت نے بازی کیا ہے نہیں بتا سکتا یہ آیت لا لاح کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی اطاعت کے لائق نہیں یہ بالکل کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی اطاعت کے لائق نہیں کوئی فرما برداری کے لائق نہیں مگر اللہ اب یہ کیوں کہہ رہے ہو کوئی لائق نہیں یہ کفر بھی تابوت ہے جان کے تابوت ہے اور جب کہتے ہو اندر لا یہ ایمان بلّا ہے ایمان بلّا بعد میں ہے کفر سے تاغوت پہلے ہے معلوم ہوا اس بندے کا کوئی کلما نہیں جو تاغت کے ساتھ کفر اور انکار رکھنے کا ترقی کا نہیں رکھا نار تقریر نار حضرت بفتی، حضرت کشنی آگے سمجھ نہیں دوستوں جا تا تابوت نہیں دوسرے لفظ اللہ رسول دی حکومت کو سوال کسی اور حکومت میں صحیح اور جائز ہونے کا جڑا کاگ رکھنا ہے وہ کلمہ نہیں کلمہ اسی کا ہے جڑا فرون اور تابوسی کا قند پہلوں اندروں بغض نفرت پیدا کرے اور ان کے ختم کرنے کو فرض جانے فرض مانے چاہے آج رو کرنے تھے ختم کرنے سے آج ہو اپنی طور پر قدم نہ اٹھا سکتا ہو لیکن دل میں اعتقاد احتیاط رکھے کہ جیسے ہر نبی کا یہ فرق تھا ہم امتی ہونے کی حیثیت سے بھی وہ فرق ایک دل میں رکھتے ہیں کیا باق؟ کیا جاج نہیں ہو مسلم نہیں وہاں ہی نہیں کیونکہ کلمہ تو شروع سے بول رہے نہیں جی بولنا سبحان اللہ اللہ بخ دو اگلے دن میں سوال کیا کچھ لوگ آئے سن یورپ کے پڑھاؤ کلما سنجھ دل پڑھوں پڑھایا مکے شریف کے اندر حضور دا اپنا دروازہ بندو شریف کا بوہا بند ہوا ہزور ہجرت فرما کے مہینے شریف جانا پیا مگر حملے کرنے شروع کر دیتے ہزور اللہ ختم کرنے کے منصوبے انہوں نے بنا تک ہی ملن واسطے آتے رہے یار میں کیا دسو کلمہ رسول پڑھایا شراب چھو نہ نماز پڑھو آخری سال نماز کا حکم آیا نہ فرمایا زکات نہ فرمایا زنا چھو کوئی حکم نہیں آیا صرف ایک کلم پر حکم فرمایا کافی سارے کٹے ہو گئے مجبور کیا آپ سلام دی دروازہ گھر کا بند ہویا مدی شریف توجہ سمجھو یارو یار سو کرتے कलमा उड़ा रहे हजूर ने भी उड़ाया हजूर का बुहा बंद हो गया कलमा बना का बुहा बंद होने यूरोप के दरवाजे वास्ते कि गलत ने तीन तीन गलत जरूर ने या कलमा یا گل نہیں یا وہ کافر دشیا جی تین ایک گل ضرور ہے یا کلمہ ہو رہی یا گلما پڑھاؤ والے وہ کافر ہو نہیں دسو خوار کل میرے لا بولو تو لا الہ محمد کل میرا میں فرق کوئی نہیں دشمن بن بھاؤنا ہے دشمنی بد دی جائے گی جائے گی جی دسو پر جابے واسطے کردہ بوا بند ہونے کی وجہ ہے یورپ کا کھل گیا ہے بدھو نہیں جانو ہی نا سمجھا اللہ فرمایا نہیں مننا افرت نظام مینو مننا ہے میرے نظام ن دنیا کے کفر پیترے بدلے ابو جہل برادری یہ سوچیا کہ رب نو نہیں چلنے دینا یہ ان نہیں دو دونوں چلاؤ جی یہ آکو بابا سانو ہی منو کہ رب منو मीनू मनना मेरे दुश्मन नहीं मे तो बोलो दे सही पड़ो फिर तो सही आरोप कलमा तो सिद्धा कर लीए ना हर पास सुलाह आप कलमा जरा रसूल जिन्हें बढ़ाया اندرو ٹھیک ہو گیا بائی مان جی گئی ہے ملک سڈے نے پہرے حکومت نے نگرانی سچی دسی تیرے اخلاق پاک مستفا اخلاق وے ہو سکے سچی بولو بالکل نہیں ہاتھ بے شک میرا خدی شہبیب کا خود کبھی میں وہ کلبہ پڑے کلبے پڑے سب کا دن آؤ گیا علاقہ چڈنا پہ گیا مدی شریف دیرا پھر اگے جو کچھ ہوئے جناب سے بخشی نہیں کما ہوئی ہے پڑھا ہی جرخ پر سن رہے ہوئے اے پڑھیے بھی سی سے پڑھائیے بھی سی نہ بوا بند ہو بند ہونے کی بجائے امداد جاری ہوجہ گل یا جو فرق پہ گیا یا کافر یا مطلب میں رولہ یہ گل سمجھ آ گئی بولو تو صحیح نہ اللہ ہوا اللہ آگے نا بڑا سمجھتی رہے دے یورک موری صاحب آئے جن یورق ابھی قوم پچھلی گل دا پتا لگا کہ کلمہ بدلیا نہ کافر بدل اس تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت بدل گیا تو بہتر گئی شریعت کے موافق میں بدلوا نہیں اس کی جو ہےقبال مانگا تب تدلے نہ ہی شرح بدلتی یہ مطلب ہے آج کل میں پڑھنے والے بدلے تو کلمے کا مانا مطلب کلمے کے لفظ وہی ہیں اندروں کلمے سے روح کر ڈالی روح کیسی سی پہلے لاحو کے ساتھ کفر کرو پھر اللہ کو مانو جنہوں نے سلا کا چاہیے تجھے بھی مانتے ہیں خلا رہا اللہ یہ چاہتا چل چلنے ہیں اسلام کے حضور حضور میں حکومت حضور میں حکومت کیسے قائم کی بولو حضور نے حکومت کیسے قائم کی اور دائنی کیسے بنائی تعلیم اور حضور سے امتی کے مسلمان اور راستے شرطوت اور, کفر اور قرآنی دال انکار رکھے احکاب رکھے اندر کہ طاقت نہیں مرنا ختم کرنا تو پسند محمد اگر مجھے اللہ طاقت سے <سلام> ہر محمد پر فرض ہے ورنہ کوئی مسلمان نہیں ہو گئی ہر مسلمان پر یہ فرض ہے وہ کہتے ہیں بس نہیں بھی بیٹھا ہوں مجھے کوئی طاقت نہیں ہے لیکن اللہ اگر بن جائے تو ایک پال نہیں گزر گئے دوں گا ایک پال تو سچے حکومت کو چلنے نہیں دوں گا میں صرف اس پر ایمان رکھتا ہوں اور صرف حکمرانی پہ ایمان رکھتا ہوں یہ موہن بولو یہ موہم میں بات یہاں پر کرتا ہوں بات یہاں ساتھ بات کرتا ہوں شرم ہو جاتی ایک طرف تو بندے کو فاصف خاجر کہہ کر کہتے ہیں آگے مقام نہیں اس کی حکومت کو گوارہ نہ شرم آنا چاہیے ایک طرف تو امام کو کہتے ہو کہ خاص خاجر کے واقع حکومت خاص حاجر کی حکمرانی دوبارہ نہیں ہو سکتی تو بتاؤ کوفر کی حکمرانی گبارہ کرنا مسلمان کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے ایک طرف کو اتنا غلو کرنا اور ہر ہر سے بڑھ جانا اور یہ کرنا اور اتنا کچھ بن جانا ہے اور دوسری طرف یہ حال ہے کہ قرض کی حکمرانی پر خود رازی اور مطمئن رہنا میں کہوں گا کہ بھائی،, بھائی،, بھائی،, بھائی،, بھائی،, بھائی امام کا نام لینا ہمارا حق بنتا ہے امام کے سے کتوں کا نام لینا ہمارا حق بنتا ہے <تصح> کیوں اللہ کے بدل سے جو امام کا پیغام ہے دور آیا کا بالکل فرایا کہ حکومت بنانی ہے جن کے ساتھ چلانے ہے اللہ دنیا گئے تجارت کرتے اصلا کلے جن میں مرضی گا دے روٹی دو مرضی بھی لے لیا روٹی نہیں لے لیا ماضی بھی لے لیا گھر بھی لے لیا پڑے ہوئے ہر برد دینا چاہیے لکھ لا لا دے جی اللہ یا رسول اللہ دیکھو اپنی حکومت جنگ ہے الیکشن بنائی ہے جنگ اس پتر پاگل پیلے کسی نے جو آیا ہے سانوں جو کہنا لڑا اتنے آن کے گھر جس بے ٹی مار بہ پایا پنجر چاہیے موڑ سانوں آنا النیکشن مسلمان <سؤال> <سؤال> بولے <سؤال> تو مسلمان بولے ساری ووٹر پوچھا بھائی ماں نکیبی حکومت بڑائی ہے جنگ نہ بلا دی دیا ندی میں جنگل بنائیے کافر میں جنگل بنائیے تو دوسری گاؤں میں خسلا بنا جاتے کوئی دن سے اتنا تیسری کبھی نہیں ہوتی मौसा दीवा दियो दियो वाह वाह शंकर शंकर है जय श्री कृष्णा है जय श्री श्री श्री श्री श्री सूरत जाने है श्री श्री जय हो रहेगा यार मुताल्बों को सेगमेंट कौन सी कलर मार गई है भाई کسی بھائی کے لال سے جاؤ میرے سامنے آ کر اس بات کا جواب دوں کسی بھائی کے لئے کوئی کبھی آیا نہیں میرا جنگو بغیر حکومت بنائی ہوئے کوئی کافر نہیں آیا جنگو بغیر حکومت بنائی معلوم ہوا جنگو بغیر ایسی کوئی نہیں سن تو دنیا کوئی ایسی خدم نہیں آئی کئی چنگ بگان آپ جیسے پڑ جائے تجیب بھی بندہ اس دنیا میں بھی رہنا ہے میں تو نہیں بن سکتی اگر تمہاری بنانے کی طاقت نہیں ہے تو پھر اللہ کے آگے اوسا علیہ السلام کی قوم کی طرح سجدے میں گر کر سیادیں کرو تاکہ اللہ فی الحال کو دے سبحان اللہ اگ پا لے گا جان چڑائی دے بخلوق تیری ہے تیری ہوگی آگ پر کمی کوئی بندے یہودی آیا دنیا منس پہ جگ کی حکومت دیکھ رہا پیتاوار مقام کی مقصد حکومت نہیں بن رہی والا رکھا جنگ مقصد رکھا کھن فلاو گا بغیر فلاوا گاؤ د گا لجائل فلاو گا ہک مارا حق مارا گا اپنا ڈیڈ پالا گا اپنی یاشیاں بناو کہ جہاں میں آگ لگا تھی قائم ہو گئے حکومت برطانیہ کی حکومت دنیا میں قائم ہو گئی ہر کو پتا سی کیا میں حکومت کے ہو گئے جانا ہو جائے پر ہوں جب کتنے چاہیے چلانے کے میں तालीम ओ, ओ, ओनु पता जी मैं रह सक रहना चाहिए जी करो बहार जरूर सुभान करो तालीम दो तालीम देने जिन्होंने हुकूमत कर रहे نکل پہ چلائی جائے جب دشمن ہی ہو رہا بول رہے بولو نا جنگ قیام تعلیم, تعلیم سی دمام کر جی پوری دنیا کے بارے دن بات کرنا پہلے چلتے چاہیے وہ ساٹا تمے ساڈا بال ہوئی ہے ساری آواز ہوئی جماخ اللہ چلو پلیس کھلے دل کی دعا بھی سال نوکری پچی سال نوکری بھی سال پچی سال کے بعد ہوں رٹائرمنٹ ہو ہو گیا ہوں اگو پھر دعا آ جا نمی نمیری آ جی پورا نصاب اپنا س پڑھے گا پھر بڑے گا پھر مڑے گا پینشنر گا, پھر گا سچی دسیا جائے پوری دنیا تو تابوت کفر دا نظام مکام سی رسول دا بھی فرض امت کا بھی دسو کوئی نبی ایسا جن سی مستفک اللہ نے قرآن فرمایا اچھا چاہتا کہ دنیا کے اگر اسلام کسی ہوکومت کر لے اگر اسلام کسی ہونے کو کسی ہوئی حکومت نی کے حق سمجھتا ہے غالب نہیں ہو سکتا کیونکہ نہیں کے حاکم غالب, غالب کے ہے اللہ نے اسلام ہی رہ سکتا ہے مطلب سچی دسیا جی آج کو اسلام ہے کہ غالب اللہ نے کی فرمایا کفر غالب اللہ نے فرمایا ہونا اس کے نالب ہونے کیا مطلب اسلام نے دنیا بھر اپنے سوا کسی کو حکومت کا حق نہیں دیا اگر حالات حالات کی رنگینی اور تیرے اور مجبوری سے مسلمانوں کے حالات سیاسی مغلوب اور مقبول ہونے کے جی بن جاتے ہیں تو پھر بھی مسلمانوں پر عقیدہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے کہ اگر تو قدم نہیں اٹھا سکتا تو کم از کم دل میں تو کے خلاف کشتی رکھ محرط کا جگاتا رکھ تاکہ اپنا ایمان ڈیرا مضبوط رہے نار استا مز ملتے مسلم فرد نہیں تھا اسلام حضور ہے محمد شفیق علی پال آج سالیہ بابا شریف کیا اللہ تعالیٰ کا پہلا مطالبہ یہ نہیں ہے ہم سے میرے نظام کو قائم کرو جی. کیوں حالات جی. ایک دیا سنگ کبھی کبھی مرتھوں کبھی ہاتھوں کبھی بادشاہ کبھی مانگتا ہوں اللہ کا مطالبہ ہم سے جو ہمیشہ رہتا ہے وہ بھی ہے کہ نظام میرا چاہے قائم کر سکو یا نہ کر سکو اپنے ایمان کو کائم رکھو اور ایمان کو قائم رکھنے کا صرف ایک طریقہ ہے کیا؟ کہ تعوت کے ساتھ صلح اور سمجھا کر مفامت نہیں کر سکتے اندر میں ہمیشہ اس کے خلاف نفرت ملاب ملاب اچھا جدوں رش تو ہر مسلمان کا ہی ارادہ اور ہے اللہ انگریزوں کی سے قائم رہ کیونکہ میرے بیٹے نے کچھ لگنا ہے جی جی میرے پوتے نے بھی لگے میری پوتی نے بھی لگنا لگ رہی ٹبر ہے اللہ ہیں کڑا خدا رسول آتی تھی کہ میرا موضوع چھوڑو گے تو ملاد کا استقبال یاد آ رہا اللہ یہ میلاؤ کا استقبال ہے کہ میں وہی پیغام چند کر رہا ہوں جو چودہ سو سال پہلے ایمان قائم رکھنے کا پیغام محمد کریم نے دیا تھا کیا بات صبح استقبال ہے کوئی استقبال ہے ملاج نہیں اور نہ اس کو ملاج کہتے ہیں دم دم دم دم دھم ڈم دم, دم, دم, دم, دم آگ بار بازار اور ہر گلی کوچے ہوئے ہیں ادھر سے بس ناخون ادھر سے سر لگا رہا ہے اور مقرر ادھر سے, سے اپنی بے سوی آواز پیش کر رہا ہے یہ کوئی میلاد نہیں ہے اور میلاد کا استقبال بھی نہیں ہے اور میلاد والے کا پیغام بھی نہیں ہے کہ لیکن کی حکومت اگر تم پر قائم ہو جاتی ہے تو کیا میں حکومت مجبوری ہے اور تمام کا بات سدھار جو ہے ساتھ نہیں دینا دسو ایمان کے کفر کو بتا جس وقت تمنا کرنے ختم کرد موغ کو ہی مک گیا Allah. اس موضوع کے سمندر سے بہت خوش ہوتی میں پاس ابھی پڑے او ہو اتنا خوش ہے ایمان سے جو مواد صبح تک بیٹھا تھا کہ نقطہ سمجھ آ جائے گا اکبر الہبادی اکبر الہبادی انگریز دور اسلام کی جان بچ اندھیر سے شیتا نہیں جانا انہوں نے شیر آ کیا کمال آپ فرماتے ہیں نئی تہذیب میں زیادہ تو نہیں رہتی نئی تہذیب میں دقت زیادہ تو نہیں رہتی مذاہب رہتے ہیں مذا قائم فقط ایمان مذاہب رہتے ہیں فقط ایمان جیسی کفر بھی تابوت تو شروع تاغوت تابوت ہو گئی تاغوت دے ہمیشہ رہنے دعاواں تمناوا وہ دل, دل کا محبوب ترین شغل بن بن پیر صاحب کی دعائیں بھی سپر رہتی ہیں مریدوں کی تمنا بھی یہیں رہتی ہیں تو پھر ایمان رہی اللہ تو میں آخر میں یہ کہوں گا دوستو اب ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں یہ فراؤنی حالات اور ہم کمزوری کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ بڑی اسرائیل وکراؤں سے دور میں اتنا کمزور ہے کیوں آلو کیا آج اگر ہم ایسی کوئی سچی بات دھار میں کہہ بیٹھتے ہیں نا تو پہلے تو سارے چھیتر کرنے پہ جائے جس لیے جس لیے کہ گل کارج نہیں ہے تو گلی کے نہیں ہونی چاہیے موربی دیکھو کھاتے لگا آپ تمام تمنا چار کرتا ہے نظام کونسا؟ ان حالات میں نظام قائم کرنے کی بات نہیں کر سکتے صرف ایمان قائم کرنے کی دعوت دے سکتے کیا بات اور اگر ایمان قائم کرنا چاہتے ہو تو یہودی کی تعلیم کو کیا بات سلام کر کے بنا چھٹ دو بس آ کے اگوں کو تے اندر اتنے ایمانتے گھر کے اندر نہ رہے گھروں سے نکل جاوے اللہ کو ماننا تب ہی ماننا بنتا ہے جب اس کے دشمن کو نہ ماننے سے شروع کیا جائے کلمہ ہر گھر میں لکھا ہوا ہے ہر کوئی پڑھاتا ہے لیکن <سؤال> کلمہ جو دیتا ہے اس پیغام پر کوئی تو ایمان نہیں کلمہ پڑھانا کیا مانا میں ایمان سے کہتا ہوں جو کلمہ کا پیغام ہے میں نے آپ کو سنایا سبحان اللہ دلدًا دلدًا جو کلمہ کا مطلب ہے وہ میں نے بیان کر دیا یہی مطلب لے کر باہر کوئی نہ جائے گا جو کلمے کا مطلب رسول پاک نے دیا جو قرآن میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کا کوئی بولنا میرے بیان کر مطلب کے سامنے آ کر اس کو چیلنج کرے جب بھی کسی کے ساتھ بات کرو گے سب سنبھو ہونا پڑے گا اس کو لیکن پھر بوے کم بن یورپ کے دروازے نہیں کھلے سمجھ آ گئی کہ نہیں میرے دوستو تعلیم سے اللہ اور اب جا مدر سے چلا رہے ہیں یہ شرام کا وام قائم یا دانا نہیں جائیں لاش ہے کچھ ہونا کچھ نہ ہونے سے چلو کوئی نہیں کرنا خوش اگا منقسل کرتے رہے کوئی نہیں آ چلو اپنے گھر جی دے رہے اور الحمدللہ للہ امنا ضرور ہے کہ جیڑا دل دے اندر قطرہ ایمان بچتا ہے وہ ہمارے پاس کو سن کر اپنا ایمان مارک سید آلم نور مبارک خیر فرمائیں آمین خیر فرمائیں